جی مرکب مفید خود جملہ ہی ہوتا ہے یہ قسم نہیں ہے اس کی ٹھیک ہے بس آپ یہ کہہ سکتے ہیں یوں کہ مرکب ٹھیک آ... ہے مرکب کی قسم کہہ سکتے ہیں اس کو ٹھیک ہے مرکب کی قسم مرکب مفید خود ایک جملہ ہوتا ہے جملہ مرکبِ مفید اسے کلام بھی کہتے ہیں اسے جملہ بھی کہتے ہیں تو گویا ایک لفظ جو زبان سے انسان نکالتا ہے وہ مفرد ہوگا یا مرکب ہوگا مفرد ہوگا تو اس کی تمام اقسام جو بھی ہیں اسم فعل حرف پھر عسم کی اقسام فعل کی اقسام حرف کی اقسام یہ تمام آپ پڑھ چکے ہیں دوسرا حصہ جو ہوتا ہے جو انسان اپنی زبان سے تلفظ کرتا ہے وہ جملہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ مفرد نہیں ہوتا بلکہ کیا ہوتا ہے مرکب ہوتا ہے تو مرکب کی تاریخ بھی گزر چکی تھی تو مرکب کی اقسام کیا ہیں دو ہیں مرکب مفید مرکب غیر مفید جو مرکب مفید ہوتا ہے اسے جملہ بھی کہتے ہیں اسے کلام بھی کہتے ہیں تو جب جملہ بھی کہتے ہیں ایسا تو جملہ کیا ہوتا ہے دو قسم کا ہوتا ہے نمبر ایک جملہ خبریہ نمبر دو جملہ انشائیہ جی تو یہاں ان پہ موجود ہیں زل زبیل کے نام سے آپ ذرا بتائیے جملہ خبریہ کیسے کہتے ہیں آپ پہلے بتائیے کیا آپ ہمارے ساتھ موجود زل زبیل کے نام سے جی آپ ذرا بتائیے جملہ خبریہ کیسے کہتے ہیں ابھی بھی میں نے تعریف کی ذرا جلدی سے کوشش کیجیے جی ان سے پوچھا گیا تھا زلزبیل کے نام سے موجود ہیں ان پیک پہ ان سے پوچھا تھا کہ جملہ خبریہ کی تعریف کریں تو انہوں نے جملہ خبریہ کی تعریف کی ہے کہ اس جملے کو جس جملے جس میں کہنے والے کو سچا یا جھوٹا کہہ سکیں تو وہ جملہ خبری ہوتا ہے ماشاء جزاک اللہ اچھی تعریف کی انہوں نے اور تو یہ جملہ خبریے کی یہ تعریف ہے کہ جس کے کہنے والے کو سچا یا جھوٹا کہہ سکیں دیکھیے جملہ خبریہ خبر سے ہے اس کے نام کے اندر بھی خبریہ آتا ہے اسی لیے آتا ہے کہ اس کے اندر کوئی نہ کوئی کیا ہوتی ہے خبر ہوتی ہے کہنے والا کوئی نہ کوئی خبر دے رہا ہوتا ہے اب وہ خبر جھوٹی بھی ہو سکتی ہے اور سچی بھی ہو سکتی ہے تو جس کے کہنے والے کو یعنی جو خبر دینے والے کو وہ کلام کہنے والے کو سچا یا جھوٹا کہہ سکے تو وہ جملہ خبر ہوگا کیوں اس لیے کہ اس نے اس کلام کے اندر جو ایسی کوئی بات کی ہوگی کوئی خبر دی ہوگی کہ جس کو جو سچی بھی ہو سکتی ہے جھوٹی بھی ہو سکتی ہے سچی ہونے کی صورت میں ہم کہہ سکیں گے کہ یہ بدن سچا ہے جھوٹا ہونے کی صورت میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس نے جھوٹ بولا ہے جھوٹا ہے تو کہنے والے کو سچا یا جھوٹا کہہ سکیں تو وہ جملہ خبر ہوتا ہے ٹھیک ہے کہ جملہ خبریہ کی تعریف تو آپ لوگوں کو سب کو یاد ہے ازبر ہے میرا خیال تو اس میں دو دن پہلے بھی گزر چکے ہیں تو آج ہم جملہ خبریہ کی اقسام پڑھیں گے کہ جملہ خبریہ کی کیا اقسام ہیں جملہ خبریہ کی تعریف ہو چکی تو جیسے پہلے گزرتا رہا کہ ایک چیز کی تعریف اسم کی تعریف کی پھر اس کی اقسام تھی جامت مزدور مشتق پھر فیل کی تعریف تھی فیل کی قسمیں تھی ماضی مزارِ امر نہیں ٹھیک ہے پھر حرف کی حرف کی تعریف تھی اس کے بعد اس کی اقسام تھی عامل غیر عامل پھر ہم مرکب میں چلے گئے تھے جو انسان زبان سے تلفظ کرتا ہے جملہ کبھی مفرد ہوتا ہے کبھی مرکب ہوتا ہے لفظ تو جو زبان سے نکلنے والا لفظ مرکب ہوگا تو پھر اس کی ہم نے تعریف کی تھی کہ مرکب کیسے کہتے ہیں جو دو یا زیادہ کلموں سے مل کر بنے تو پھر اس کی اقسام بیان ہوئی تھی نمبر ایک مرکب مفید نمبر دو مرکب غیر مفید تو مرکب مفید چونکہ جملہ ہوتا ہے تو ہم نے جملہ کی تقس, تقسیم کی کہ جملہ اولاً دو قسم پر ہوتا ہے جملہ خبریا اور جملہ انشائیہ تو جملہ انشائیہ کو ہم نے چھوڑ دیا, وہ میں آئے گا تو وہیں پر ہم اس کی تاریخ بھی کریں گے اور اس کی اقسام بھی, بھی ہوگی. سب سے پہلے آپ کو میری آواز سنائی دے رہی ہے یہاں اسپیک میں یہاں ٹھیک ہے آپ ذرا شکائب کو سنبھالیے ذرا ثقائب کو دیکھیے کچھ کو سنائی نہیں دے رہی ہے آواز شکایت کا آواز سنائی دے رہی ہے اپ اسکائیپ والوں کو جی ٹھیک ہے اللہ کا شکر الحمدللہ. الحمدللہ جی تو میں نے بتایا ہے کہ جملہ خبریہ کی دو قسمیں ہیں نمبر 1 جملہ اسمیہ نمبر دو جملہ فعلیہ الحمدللہ. تو جہاں پر بھی جملہ اسمیہ آ جائے گا تو ہمارے ذہن میں فورن آ جانا چاہیے الحمدللہ. کہ یہ جملہ خبریہ کی قسم ہے اور اگر جملہ فعلیہ ہو تو وہ اس سے بھی سمجھ میں آ جانا چاہیے کہ یہ جملہ کیا ہے جملہ فعلیہ ہے اور یہ جملہ خبریہ کی قسم ہے اب دیکھیں ہر چیز جس کا نام رکھا ہوا ہے جو جملے کا تو اس کے نام سے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ اس میں کیا ہانا ہے اور کیا ہونا ہے ٹھیک ہے کوئی بات نہیں ہے جی تو دیکھیے جو بھی نام ہے اب جملہ خبریہ کی دو قسمیں ہیں نمبر ایک جملہ اسمیہ نمبر دو جملہ پھیلیا اب یہ دو قسمیں ہیں اور ایک کا نام اسمیہ اسم سے ہے ٹھیک ہے اور دوسری ہے فیلیا فیلس ہے تو اب یہ بھی جملہ اسمیہ آپ کے ذہن میں جیسے ہی بولا جائے کہ جملہ خبریہ کی قسم ایک جملہ اسمیا ہے تو آپ کے ذہن میں یہ ہونا چاہیے کہ جملہ اسمیہ ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں اسم ہوگا ٹھیک ہے مبتدا خبر ہوں گے اسم ہوگا ٹھیک اسم واقع ہوگا اس میں اور جملہ پھیلیا تو وہ فیلس ہے فیلس فیلیا ہے تو اس میں فیل فعال مفول ہوں گے ٹھیک تو انہوں نے جملہ اسمیہ کی تعریف کی ہے اس جملہ کو کہتے ہیں جس کا پہلا حصہ اسم ہو اور دوسرے حصے سے انہوں نے کہا کہ کچھ بھی ہو وہ فیل بھی ہو سکتا ہے وہ اسم بھی ہو سکتا ہے وغیرہ وغیرہ بس جملہ اسمیہ وہ ہے کہ جس کا پہلا حصہ اسم ہو بس دوسرا جملہ یا دوسرا حصہ جو بھی ہو وہ اسم ہو یا فیل ہو اس سب کوئی سروکار نہیں ہے بس یہ جملہ اسمیہ ہے ٹھیک ہر ایک جملہ جملہ ہوتا ہی وہی ہے کہ جس کے اندر کیا ہوتے ہیں کئی سارے کلمات ہوتے ہیں کئی سارے حصے ہوتے ہیں ظاہر ہے دو چیزوں سے کم از کم مل کر مرکب بنتا ہے تو تب مرکب ہوتا کیا ہے مرکب کی تعریف آپ نے پڑھی ہے جو کم از کم دو یا دو سے زیادہ جملوں سے مل کر بنے تو جملہ کیا ہے جملہ مرکب ہوتا ہے تو ظاہر سی بات ہے اس کے کم از کم دو حصے ضرور ہوں گے زیادہ اگر نہ بھی ہوں تو کم از کم دو حصے ضرور ہوں گے تو دو حصے ہونا یا دو جملے ہونا ضروری ہیں تو پہلا حصہ کیا ہوگا اسم ہوگا جملہ اسمیا کے اندر دوسرا حصہ عام ہے اسم ہو یا فعل ہو یا کچھ بھی ہو ٹھیک ہے جار مجرور ہو جیسے بھی ہو جملہ اسمیہ اس جملہ کو کہتے ہیں جس کا پہلا حصہ اسم ہو دوسرا حصہ ہو اسم ہو یا فعل ہو جیسے بھی ہو ٹھیک یہ انہوں نے جملہ اسمیہ کی تعریف کی ہے پھر چونکہ یہ جملہ اسمیہ ہوتا ہے اور ہر جملے کے اندر کیا ہوتے ہیں دو حصے ہوتے ہیں ایک پہلا حصہ اور ایک دوسرا حصہ جملہ اسمیہ کے اندر جو پہلا حصہ ہوگا اس کو مسند علیہ مثند علیہ کہتے ہیں مثند مثند تو عام بولیں گے تو کیا کہیں گے مسند علیہ اور جو دوسرا حصہ ہوتا ہے اسے کیا کہتے ہیں مسند کہتے ہیں مثند الہ اس کا کیا مطلب ہے اور مسند اس کا کیا مطلب ہے آگے اس کی تعریف بھی آ رہی ہے تو ساتھ ساتھ سنتے چلے جائیے مثند ٹھیک ہے اس کا معنی ہوتا ہے اسناد کیا جانا تو جب ہم مثند اللہ کہیں گے کہ جس کی طرف مس... اسناد کی گئی ہو جس کی طرف نسبت کی گئی ہو مثند الہی اس کی طرف نسبت کی گئی ہو مثند جس کی نسبت کی جائے مثال کے طور پر زعید العالمَََََََََََََََََََََََََََََََََََََََ یہ ایک مثال ہے ضعيد العالمن اب یہاں پر زعى زیدن... یہ زعيد العالم پورا جملہ کیا ہے یہ ایک جملہ ہے ٹھیک ہے اب ہمیں پتہ نہیں ہے کہ یہ جملہ پھیلیا یا اسمیہ تو ہم ذرا دیکھتے ہیں اس میں بھائی یہ کیا ہے نمبر ایک ہم نے دیکھا جی زعید کیا ہے اسم ہے یا فیل ہے بتائیے جی ذرا جلدی سے زعیدن کیا ہے اسم ہے جی ارمان بتا رہے ہیں کہ زعید اسم ہے اب ہمیں پتہ چل گیا کہ بھائی جملہ اسمیہ کی ہم نے تعریف کی ہے کہ جس کا پہلا حصہ اسم عصم ہوتا ہے. لہذا جب پہلا حصہ عصم زعید ال ہے تو یہ جملہ کیا ہے اسمیہ ہے اب یہ زیدن دن پہلا حصہ ہے اور یہ اسم ہے اس کے ساتھ ہے آگے عالم دوسرا حصہ بھی کیا ہے اسم ہے اب پہلا جملہ جو ہے اسے کہتے ہیں اصطلاح میں مبتدا جی جملہ اسمیہ کے اندر پہلا حصہ جو ہوتا ہے وہ مبتدا ہوتا ہے اور دوسرا حصہ جو ہوتا ہے وہ خبر ہوتا ہے جملہ اسمیہ کے اندر اب وہ خبر کبھی اسم بھی ہوتی ہے کبھی فعل بھی ہوتی ہے کبھی جار مجرور سے بھی ہوتی ہے تو زعد پہلا حصہ اسم جسے مبتدا کہتے ہیں یاد رکھیے جسے مبتدا کہتے ہیں دوسرا حصہ عالمن جسے خبر کہتے ہیں اب ہم نے دیکھنا ہے کہ بھائی ہم نے جملہ اسمیہ کے اندر دو باتیں پڑھی تھیں کہ جملہ اسمیہ اسے کہتے ہیں کہ جس کے اندر پہلا حصہ کیا ہو اسم ہو تو ہم نے دیکھ لیا کہ پہلا حصہ کیا ہے اسم ہے اور ساتھ ساتھ یہ کہا تھا کہ جملہ اسمیہ کے پہلے حصے کو مسند الی کہتے ہیں اور دوسرے حصے کو مسند کہتے ہیں اب دیکھیے جی ہم مثن اللہی اور مسند کیسے ہیں تو ضعید اسم ہے اور یہ مصنع الہی ہے اور عالم یہ کیا ہے مسند ہے اور کیا ہے خبر ہے اس کا ترجمہ کیا ہے ضعید العالمن زید عالم ہے زید جاننے والا ہے زید عالم ہے اب دیکھیں علم کی نسبت کس کی طرف ہوئی ہے ایسا ہوا ہے کہ زید کی نسبت علم کی طرف ہوئی ہے یا علم کی نسبت کیا ہوئی ہے زید کی طرف ہوئی ہے ایک چیز ذات ہوتی ہے ذات کی طرف ذات کے لیے عصاف لائے جاتے ہیں وصف کے لیے ذات کو نہیں لایا جاتا ٹھیک ہے تو اب یہاں پر زید وہ ہے مثند اللہ کہ اس کی طرف نسبت کی گئی ہے کس کی عالم ہونے کی نسبت کی گئی ہے زید کی طرف اب بتائیے مسند الہی کیا بنا کہ جس کس جس, جس کی طرف نسبت کی جائے تو وہ مثند الہی ہوگا تو یہاں پر اس کلام کے اندر مسند علیہ کیا ہے ایک منٹ میں پوچھوں گا کسی ایک سے کوئی بھی اور جواب نہیں دے گا میں نے بتایا کہ مثند اللہ ہے مسند علیہ وہ ہوتا ہے کہ جس کی طرف نسبت کی جائے اب یہاں پر زعید العالمََََََََََََََََََََ اس کا ترجمہ ہے زید عالم ہے تو اس ترجمے کو دیکھتے ہوئے بتائیں گے کون ہوں <خم> جی ارحمان بتائیں گے ارمان آپ کو میری آواز آ رہی ہے اررمان کے نام سے ارحمان جی ارمان بتائیں گے کہ زیدن عالمن کے اندر مسنط علیہ کیا ہے زید مسنت علیہ ہے ارحمان سے پوچھا تھا کہ زئید العلم کے اندر مصند علیہ کیا ہے اور اس کا ترجمہ ہے زید عالم ہے انہوں نے کہا کہ بھائی زید مثل ہے ٹھیک ہے اب زل زبیل کے نام سے ہیں ان سپیچ پہ ہی یہ بتائیں گے کہ زید مثند علیہ کیوں ہے مثند کیوں نہیں ہے زلزبیل سے صرف سوال ہے کہ وہ بتائیں گے کہ زید مثند علیہ کیوں ہے <coughs> جی ذلظبیر ذرا جلدی سے سوال یہ ہے کہ زعید عالم دونوں یہ جملہ اسمیہ ہے زعید مبتدا ہے اور عالم خبر ہے دونوں مبتدا خبر ہیں ہم نے جملۂ اسمیہ کے ساتھ پڑھا ہے کہ جملہ اسمیہ کے پہلے اسم کو پہلے حصے کو مستند العلّہ کہتے ہیں اور دوسرے حصے کو مستند کہتے ہیں پہلا حصہ مثند علیہ دوسرا حصہ مثند مثند علیہ کی تعریف ہم نے کی ہے مثند علیہ اسی کہتے ہیں جس کی طرف نسبت کی جائے جس کی طرف نسبت کی جائے تو وہ مثند علیہ ہے اب زید العالم کے اندر ہم نے یہ تلاش کرنا ہے کہ مصن علیہ کیا ہے زید عالمن کا ترجمہ میں نے کیا ہے کہ زید العالمن زید عالم ہے یہاں پر ایک ہے زید ایک ہے عالم کی صفت ہونا اور عالم ہونا تو ارمان سے پوچھا گیا تھا کہ اس کلام کے اندر مصن علیہ کیا ہے انہوں نے بتایا ہے کہ مثند علیہ زید ہے تو اب آپ سے سوال یہ ہے کہ زید مثند علیہ کیوں ہے یہ مسند علیہ عالمن کیوں نہیں ہے زید اگر ہے یا تو الرحمان کو آپ کہیں کہ ان کا جواب غلط ہے کہ زید مسند علیہ نہیں ہے اناج وَََََََََََََََ وائس اوكے وائس جی اب اگر مسند علہ ہاں اگر مسند علہ زید ہی ہے تو کیوں ہے اگر نہیں ہے تو پھر آپ بتا دیں کہ زید مسند عليہ ہی نہیں ہے ذرا جلدی سے بتائیں جی آپ کا جواب ابھی نامکمل ہے انہوں نے جی ان سے پوچھا تھا آپ اپنا مکمل کریں ذرا جلدی سے تو آپ نے یہ کیا لکھا ہے انہوں نے ان سے پوچھا گیا تھا کہ زید مسند علیہ کیوں ہے انہوں نے کہا کہ زید اسم ہے اور ان کی طرف نسبت کی گئی ہے اب میں نے پوچھا نا کہ کس کی نسبت کی گئی ہے کیوں کیوں علیہ اس کی طرف نسبت کی گئی ہے تو کس چیز کی نسبت کی گئی ہے اس لیے مسند علیہ ہے اس لیے انہوں نے ایک تو یہ بات کی کہ زید اسم ہے اس کا مطلب تو ایک یہ بھی ہوا کہ جو فیل ہوگا وہ مسند علیہ نہیں بن سکتا سی بات ہے اس کی طرف نسبت کی گئی تو کس چیز کی, طرف, کس چیز کی نسبت کی گئی ہے چلیں آپ اتنا بتا دیں گے کس چیز کی نسبت زیاد کی طرف ہوئی ہے باقی چھوڑیں زید اسم ہے جل کس چیز کی نسبت زید کی طرف ہوئی ہے کہ ہم نے اسے مسنود لے کہہ دیا ہے زیادہ دیر لگ رہی ہے بس اتنا بتا دیں صرف آپ آپ نے جو یہ کہا ہے نا کہ ان کی طرف یعنی زید کی طرف نسبت کی گئی ہے تو کس چیز کی نسبت کی گئی ہے زید کی طرف اللہ کے بندے ایک لفظ لکھنا ہے صرف بس صرف ایک لفظ لکھنا ہے پھر اتنی دیر یا تو معذرت کر لے کم از کم پھر ہم کسی اور سے پوچھیں یا خود وضاحت کریں ایک کام تو کریں نا معذرت کر دیں پھر معذرت کوئی بات نہیں ہے ابھی تو ویسے یہ سمجھانے کے لیے ہم ساتھ ساتھ آپ کو چلا رہے ہیں یہ تو جب سمجھانے کے بعد آپ سے پوچھ کر کہ سمجھ آیا جب آپ کہیں گے کہ سمجھ آ گیا ہے اس کے بعد جب سننے کی باری آئے گی تو پھر ذرا وہ کریں گے بھی سبق چل رہا ہے کوئی بات نہیں ہے اچھی بات ہے جو بتایا یہ بھی کافی ہے اور بہت کافی ہے صرف کافی نہیں ہے تو دیکھیے ضعیدن عالم یہ زعید ہم نے دیکھا کہ زید اسم ہے تو اس سے ہمیں ایک بات سمجھ میں آ کم از کم کہ یہ جملہ اس میں ہے کیونکہ اس کا پہلا حصہ کیا ہے हुم. حسبی ربی ہے حسبی ربی نے کہا ہے حسبی ربی نے بتایا ہے کہ زید مثند علیہ کیوں ہے تو دیکھیے یہ کہہ رہے ہیں کہ زید مصنط علیہ اس لیے ہے اس لیے کہ عالم کی جو انہوں نے جو لکھا ہے وہی پڑھتا ہوں اس لیے کہ علم عالم ہونے کی نسبت زید کی طرف کی جا رہی ہے کہ عالم کی عالم ہونے کی نسبت اور ماہرہ نے کیا ہے کہ علم کی نسبت کی گئی ہے زید کی طرف جی ماشاءاللہ اللہ بہت خوب تو دیکھیے زید عالم ضید عالمن ایک بات تو یہ زعید عالمن زید ذیخہ ہم نے کہ یہ اسم ہے تو جملہ اسمیہ ہے پہلا حصہ چونکہ اس کا اسم ہے پھر جملہ اسمیہ میں دوسری ایک بات ہے کہ اس کے پہلے حصے کو مثلے ٹھیک ہے اور دوسرے حصے کو مثند کہتے ہیں ہم دوسری بات اس میں تلاش کریں گے کہ اس میں مستند الیہ کیا ہے اب لازمی بات ہے کہ پہلے حصے کو مستند علیہ کہتے ہیں تو اب پہلا حصہ کیا ہے زید ہی ہے یہ مصند علیہ ہوا مثند علیہ کہتے ہیں کہ جس کی طرف نسبت کی جائے اب بعد میں آنے والی چیزیں عالمُن اس وہ کیا ہوگا مستند ہوگا مستند وہ ہوتا ہے کہ جس کی نسبت کی جائے اب عالم کی نسبت کی جا رہی ہے زید کی طرف جب زید کی طرف نسبت کی جا رہی ہے تو زید کیا ہوا مستند اللہ ہوا کہ اس کی طرف نسبت کی جا رہی ہے اور کس چیز کی نسبت کی جا رہی ہے وہ عالمن ہے عالم کیا ہوا مسند ہوا کہ اس کی نسبت کی گئی ہے تو زعید العالمن ان شاء اللہ ساتھ ساتھ چلتے ہیں تو سمجھ میں آئے گی آگے دوسری مثالوں نے دی ہے زعید العلم ہاں اب دیکھیے زعید العلم اوپر کہا تھا کہ جملہ اسمیہ وہ ہوتا ہے کہ جس کا پہلا حصہ اسم ہو دوسرا حصہ خواہ اسم ہو یا فعل ہو تب زعید العالمُن یہ ایسی مثال تھی کہ جس کے اندر پہلا حصہ اسم تھا اور دوسرا حصہ بھی کیا تھا اسم تھا کتابوں میں ساتھ ساتھ دیکھ رہے ہیں نا سب جی کتابیں اپنے سامنے رکھیے جن کے پاس کتاب موجود اصل کتاب کھول کے رکھیے جن کے پاس پی ڈی ایف میں ہے تو وہ کیا کریں اوپن رکھیں کتاب کو اور بالکل سامنے ہونی چاہیے جی دوسری مثالوں نے دی ہے زعید اس کے اندر پہلا حصہ تو اسم ہی ہے زیدن زیدن ہی ہے لیکن دوسرا حصہ جو عالمہ ہے عالمہ یہ فعل ہے ٹھیک ہے آپ علم و میں شاید پڑھتے جا رہے ہوں گے ساتھ ساتھ کہ اس کے کیا کیا اوزان ہیں کیسے کیسے پتہ ماضی کیا ہے مزارے کیا ہے تو زیدن العالمہ ٹھیک ہے اسم یا سے عالمہ یا عالم و ضعید یہ ماضی کا سیرہ ہے اور فعل ہے زیدن العالمہ یہاں پر بھی یہی ہے کہ زعید مبتدا ہے اور مسند علیہ ہے ٹھیک ہے عالمہ فعل یہ کیا ہے اس کے لیے خبر واقع ہو رہا ہے عالمہ کے اندر ضمیر ہوتی ہے ٹھیک ہے آپ جب انشاءاللہ صرف پڑھیں گے تو آپ کو پوری بات سمجھ میں آ جائے گی کہ جو واحد کا سیگا ہو اس کے بعد اگر فائل ظاہر نہ ہو تو پھر اس کے اندر ایک ضمیر ہوتی ہے ٹھیک ہے تو وہ راجے ہوتی ہے ماقابل کی طرف جی تو زید العالمِ عالمیہ عالیم کے اندر ضمیر ہے وہ راجوہری زید کی طرف تو مطلب اس کا ترجمہ بھی یہی ہے کہ زید عالم؛ زید عالم ہے اس کا ترجمہ بھی یہی ہے زید نے جانا یا زید عالم ہے ٹھیک ہے لیکن صرف فرق یہ ہے کہ عالم اسم تھا اور عالم؛ فعل ہے ان میں سے ہر ایک جملہ اسمیہ خبریہ ہے پہلے والا جملہ بھی جملہ اسمیہ خبریہ ہے اسمیہ اس لیے ہے ٹھیک ہے کہ اس کا پہلا حصہ اسم ہے خبریہ اس لیے کہ پورے جملے سے خبر بھی واقع ہو رہی ہے زعید العلمََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََ ٹھیک ہے اور دوسرا جملہ زعید العالمہ وہ بھی جملہ اسمیہ خبریہ اس لیے کہ اس کا بھی پہلا حصہ کیا ہے اسم ہے اور ان کا پہلا حصہ مسن عل ہے اب دوسری ہاں ہم نے دوسری بات اس میں نہیں کی زد العلم کے اندر ہم نے جملہ اسمیہ کی جو تعریف کہ وہ, ہوس... وہ ہوتا ہے کہ جس کا پہلا حصہ کیا ہو اسم ہو تو زید کے اندر دیکھا ہم نے کہ پہلا حصہ اسم ہے تو دوسرا جیسا بھی اور لہٰذا یہ پتہ چل گیا کہ جملہ اسمیہ ہے ٹھیک دوسری بات ہم نے یہ تلاش کرنی تھی کہ ان کے اندر مستند کیا ہے اور مستند علیہ کیا ہے ٹھیک اب ہم نے دیکھا کہ پہلے ہی اسے کو انہوں نے کہا تھا کہ مصند علیہ کہتے ہیں تو زید یہاں پر بھی مصند علیہ ہے کہ جس کی طرف نسبت کی جا رہی ہے وہ کیا ہے آگے عالمہ کہ عالم ہونے کی ہی نسبت کی جا رہی ہے ٹھیک ہے زید کی طرف تو وہی بات ہے جیسے زعید العالمُن کے اندر ایسے زید عالمہ کے اندر بھی ہے ان میں سارے ایک جملہ اسمیہ خبری ہے اور ان کا پہلا حصہ مصند ہے جس کو مبتدابی کہتے ہیں اور دوسرا حصہ مستند جس کو خبر کہتے ہیں جملہ اسمیہ خبریہ کے معنیوں میں ہے ہوں ہو آتا ہے یہ انہوں نے ایک بات بتا دی جیسے ہم نے کہا کہ زید العالمَََََََََََ زید عالم ہے اس کے اندر آخر میں ہے ہوں ہو آتا ہے ٹھیک ہے واحد ہو جمع ہو اس کے ساتھ ساتھ چلتا رہے گا بہت ساری چیزیں تم ہم کہیں گے کہ بہت سارے زید ہوں ازیاد عالمون ٹھیک ہے بہت سارے زید عالم ہیں ہیں ہیں آ جائے گا ہے ہوں ہیں ہو وغیرہ یہ والے معنی کے اندر آتے ہیں خیر یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے تو جملہ اسمیہ جملہ خبریہ کی دو قسمیں ہیں نمبر ایک جملہ اسمیہ نمبر دو جملہ فعلیہ نمبر ایک جملہ اسمیہ جملہ اسمیہ اس جملے کو کہتے ہیں کہ جس کا پہلا حصہ اسم ہو دوسرا حصہ چاہے فعل اسم ہو یا فعل ہو ٹھیک اس کی مثال جیسے زعید العالمََ پہلا حصہ اسم ہے ضعید العالمن دوسرا حصہ بھی یہاں پر اسم ہے اور اس طرح دوسری مثال زعید العالمٰ کہ زیدن اسم ہے دوسرا حصہ فعل ہے عالمہ دونوں جملے جو ہیں یہ جملہ اسمیہ خبریں ہیں خبریہ بھی ساتھ ساتھ لگاتے جائیں چونکہ جملہ خبریہ کی قسم ہے اس لیے یہ جملہ اسمیہ ہے تو پہلا حصہ اسم دوسرا خواہ اسم ہو یا فعل ہو مثالیں زیدن العلم الضعید العالمہ ٹھیک ان میں سے ہر ایک جملہ اسمیہ خبریہ ہے اسمیہ اس لیے کہ ان دونوں کا ہر ایک پہلا حصہ کیا ہے اسم ہے اور خبریہ اس لیے کہ یہ جملہ خبریہ کی قسم ہے دوسری آگے وضاحت اور ان کا پہلا حصہ مثند علیہ ہے جس کو مبتدا کہتے ہیں دوسرا حصہ مثند ہے جس کو خبر کہتے ہیں پہلا حصہ مثند علیہ یعنی زید اس کی طرف نسبت کی جا رہی ہے کس کی نسبت کی جا رہی ہے عالم جو آگے خبر ہے مستند مستند کی مصند اسے کہتے ہیں جس کی نسبت کی جائے ٹھیک اور مسند الہ جس کی طرف نسبت کی جائے تو زید مسند علیہ ہے اور مس ٹھیک ہے عالم ال کیا ہے مسند ہے اس کی عالم ہونے کی نسبت کی جا رہی ہے زید کی طرف اسی طرح زید عالمہ کے اندر کہ یہ بھی کیا ہے زید مسند علیہ ہے اور عالمہ کیا ہے مسند ہے کس اس کی نسبت زید کی طرف کی جا رہی ہے یہ تو آپ کو یعنی زید کے ساتھ زید ہے اس کے یعنی آگے ایک نسبت ایک چیز اس کی طرف منصوب کی گئی ہے تو میں آپ کو بتا دوں جیسے عام مثالوں میں میں آپ کو کہوں جیسے کون ہے آپ کے کہہ دیتے ہیں حمزہ اقبال ہیں ٹھیک ہے حمضہ اقبال حمزہ اقبال کے جوتے ہیں حمزہ اقبال کے جوتے کسی جگہ پر پڑے ہوئے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ یہ حمزہ اقبال کے جوتے ہیں ٹھیک ہے یہ جوتے حمزہ اقبال کے ہیں تو اب جوتوں کی نسبت کی گئی ہے حمزہ اقبال کی طرف ٹھیک کہ حمزہ اقبال کے جوتے ہیں ٹھیک ہاں تو اب ان کے مصند اور مستند علیہ کیا ہے ہم ویسے عام اردو محاورے کے اندر ہیں کہ مستند اور مستند علیہ کیا ہے تو مستند علیہ کیا ہے یہاں پر حمزہ اقبال ہیں کہ ان کی طرف نسبت کی جا رہی جوتوں کی کہ جوتے ان ہیں اب نسبت کس کی, کی جا رہی ہے جوتوں کی ٹھیک کہ جوتے ہیں جوتوں کو بتایا جا ہے کہ جوتے حمزہ اقبال کے ہیں کہ حمزہ اقبال کے جو جوتے ہیں ہاں حمزہ اقبال اور حمزہ اقبال کے جوتے ہیں ٹھیک ہے نا تو اب حمزہ اقبال مسند علیہ ہیں کہ ان کی طرف نسبت کی جا رہی ہے جوتوں کی اب مسند کیا ہے خود جوتے ہیں اب جو بھی چیز کسی کی طرف منسوخ کی جائے گی تو وہ کیا ہوگی مسند کے گی اور ہاں جی جوتے مسند ٹھیک ہے اور جس چیز کی طرف نسبت کی جائے گی وہ مستند الہی کہا اسے کہا جائے گا اب مثال کے اندر دیکھیے زید العالم زید عالم ہے اب عالم ہونا بتایا گیا ہے کہ اب عالم ہونے کی نسبت کی گئی ہے زید کی طرف تو زید مسند علیہ ہوا اور جو ج... کس چیز کی نسبت کی جا رہی ہے زید کی طرف عالم ہونے کی تو عالم کیا بنا مسند بنا ایسے ہی زید العالم کون تھا زلزبیل آپ کو سمجھ میں آئی اب مسند اور مسند الہ الحمدللہ جملہ خبریہ کی دو قسمیں تھیں نمبر ایک جملہ اسمیہ نمبر دو جملہ فعلیہ جملہ اسمیہ جی جملہ اسمیہ اس جملہ کو کہتے ہیں جس کا پہلا حصہ اسم ہو بس یہ بات یاد رکھیں کہ جس کا پہلا حصہ اسم ہو دوسرا حصہ خواہ اسم ہو یا فعل جیسے زعید عالم اور زعید العالمٰ ان میں سارے ایک جملہ اسمیہ خبریہ ہے اور ان کا پہلا حصہ مسند اور کوئی بات نہیں ہے تو ہوتی ہی رہتی ہے یار سبق جب چلتا رہے گا جب تک آخر تک سبق پہنچے گا نہیں تو یہ تو ہوتا رہے گا تو پہلے حصے کو مستند علیہ کہتے ہیں جسے مستند علیہ ہوتا ہے جسے متحدہ کہتے ہیں دوسرا حصہ مستند جسے خبر کہتے ہیں جملہ اسمیہ مکمل ہوا دوسرا دوسری قسم تھی جملہ خبریہ کی جملہ فیلیہ اچھا یہ بات نوٹ کر لیں کہ آج صرف علم النحو کا سبق ہوگا اب طریقت الاثریہ کا سبق نہیں ہوگا اسے ہم انشاءاللہ آج کہیں نہ کہیں ٹھکانے تک پہنچاتے ہیں دوسری قسم جملہ خبریہ کی جملہ فیلیا ہے ٹھیک جملہ فیلیا ہم نے پہلے کہا تھا کہ ایک ہے جملہ نمبر دو جملہ فیلیا جملہ فعلیہ کی تعریف وہی ہے کہ جملہ فعلیہ ہو جس کا پہلا حصہ فعل ہو دوسرا حصہ فائل ہو دوسرا حصہ اس کا ہمیشہ فائل ہوگا ٹھیک جملہ فعلیہ وہ ہے کہ جس کا پہلا حصہ فعل ہو اور دوسرا کیا ہو فائل ہو اب وہاں پر وہ اسم ہی ہوتا ہے فائل ٹھیک ہے نا جملہ اسمیہ جیسے کہا تھا جملہ اسمیت جیسے کہا کہ جس کا پہلا حصہ اسم ہو تو جملہ فیلیا اس کے بالکل برعکس کے اسی طرح کہ جملہ فیلیر وہ ہے کہ جس کا پہلا حصہ کیا ہو فیل ہو دوسرا حصہ فائل ہو فیل کے بعد کیا ہوتا ہے فائل ہوتے ہیں فیل اور فائل یہ بھی دیکھ لیں فیل کام کو کہتے ہیں اور فائل اس کام کے کرنے والے کو کہتے ہیں ٹھیک ہے عالمہ نہیں اس طرح رہنے دیتے ہیں یہ بھی کہہ تو اعلیٰ ٹھیک ہے زید نے جانا اب جاننے والا کون ہے وہ زید ہے جانا علم ٹھیک ہے وہ فعل ہے یعنی ایک چیز یا اس کو ایسی کو مثال دیتے ہیں کہ جس سے کوئی فعل واقع ہو رہا ہو کیا مثال دیں جیسے پورا ایک جملہ بناتے ہیں ہم اکرم مزید العمرن اکرام زید العامرن کہ زید نے عمر کا اکرام کیا زید نے عمر کا اکرام کیا اکرما زید العامرن یہ ایک پورا جملہ فیل یا خبریہ ہے زید اکرما فعل ضعید الفیل امراً مفہول اکرما زعید العامر زید نے عمر کا اکرام کیا تو اب اکرام کرنا اکرما یہ کیا ہے فعل ہے اب کیا کس نے ہے اکرام ضعی دن فائل ہے اس نے بتایا کہ کرنے والا کون ہے اکرام کرنے والا جو کام کرنے والا ہوتا ہے وہ فائل ہوتا ہے اب ضعی یہ کیا ہے اکرام کرنے والا ہے آمرن مفول ہے وہ ان جب کہیں آئے گا تو وہاں بھی بات کریں گے لیکن مفول وہ ہوتا ہے کہ جس پر واقع ہو جس پر کوئی کام واقع ہو وہ مفول ہوتا ہے اب یہاں پر اکرام کس پر واقع ہوا ہے آمر پر واقع ہوا ہے تو اس لیے اکرما ذعی دن آمرن تو اب یہ ہے فعل اور فائل ٹھیک فائل مسند علئے ہوتا ہے جس کی طرف نسبت کی جاتی ہے اور فعل جو ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے مستند ہوتا ہے ٹھیک فائل مسند علیہ اور فعل مسند جس کی جس کی نسبت کی جائے وہ فعل جملہ فعلیہ کے اندر جس کی نسبت کی جائے وہ فعل اور جس کی طرف نسبت کی جائے وہ فائل تو یہاں پر ہی دیکھیے اکرم زید العامرن اکرام کی نسبت کس کی طرف ہوئی ہے زید کی طرف ہوئی ہے تو لہذا زید مسند علیہ ہوا یعنی فائل اب اکرام کی نسبت کس کی طرف کی گئی عمر کی طرف یا زید کی طرف تو زید کی طرف ہوئی ہے کہ زید نے اکرام کیا ہے تو اب اس لیے اکرام کیا ہے اکرامہ کیا ہے فعل ہے وہ مسند ہے دیکھیے ذرا کتابوں میں جملہ فیلیا کی کیا تعریف کرتے ہیں جناب یہ تو شاید آپ کہہ رہے ہوں گے کہ یہ مولوی صاحب کیا دائیں بائیں کی باتیں مار رہے ہیں؟ کتاب میں بھی دیکھیے جی جملہ فیلیا جملہ فھیلیا وہ جملہ ہے اس کا پہلا حصہ فعل ہو اور دوسرا حصہ فعال ہو فائل جیسے کہ زیدن سمع آبا کرون زیدن وہی اوپر والی مثال ہے کہ کیسے جانا سمع آبا بکر نے سنا ان میں سے ہر ایک جملہ فعلیہ ہے آگے خبریں بھی لگا دیتا تو اچھی بات ہوتی جیسے اوپر کا ہے ان میں سے ہر ایک جملہ فعلیہ خبریہ ہے فعلیہ اس لیے ہے یہ جملہ فعلیہ کیوں ہے بھائی کوئی بھی بتائے جو بھی بتائے یہ جملہ فعلیہ کیوں ہے ز... عالمہ زعید سامع آباکرون یہ جملہ فیلیا کیوں کریں ہوں ہاں ٹھیک ہے نا ادھر ادھر کی باتیں نہ کرو نا جو بات لکھی ہوئی ہے وہ کرو جملہ فیلیا وہ ہوتا ہے کہ جس کا پہلا حصہ فیل ہو بس جیسے ماہرہ نے بتایا فیل سے شروع ہو رہا ہے یہ بھی کوئی بات نہیں ہے اور یہ کہیں کہ شروع میں فیل ہے ٹھیک ہے جس کا پہلا حصہ فیل ہو بس پہلے آپ نے جو نور اسلام آپ نے جو پہلے لکھا تھا ٹھیک آپ نے ٹھیک لکھا ہاں اقرا اقرا نے شاید گڑبڑ کی تھوڑی سی ہاں ٹھیک ہے نا شروع میں فعل ہو تو جس کا پہلا حصہ فعل ہو وہ کیا ہوتا ہے جملہ فعلیہ ہوتا ہے اب یہاں پر عالمہ زید ہن سامع بکرون دونوں کے اندر پہلا حصہ کیا ہے فعل ہے اس لیے جملہ فعلیہ ہے اور خبریاں کیوں ہے اس لیے یہ جملہ خبریہ کی اقسام میں سے ہیں ان کا پہلا حصہ مسند جس کو فیل کہتے ہیں دوسرا حصہ ہے جس کو فعل کہتے ہیں بالکل جملہ اس کے یہ جملے اسمیہ کے اندر کیا ہوتا ہے کہ جس کے پہلے حصے کو مثد الہ کہتے ہیں ٹھیک ہے جسے مبتدہ جو مبتدہ ہوتا ہے اسے مستند علیہ کہتے ہیں اور دوسرے حصے کو مستند جیسے خبر بھی کہتے ہیں اور جملہ فیلیہ کے بالکل جملہ فیلیہ جملے اسلیہ کا بالکل برعکسہ آ جائے گا کہ اس کا پہلا حصہ جو ہوتا ہے فعل اسے کیا کہتے ہیں مستند کہتے ہیں جو کہ فیل ہوتا ہے ٹھیک اور دوسرا حصہ اسے مستند علیہ کہتے ہیں جو کہ فائد ہوتا ہے جی جملہ پھیلیا وہ جملہ ہے کہ جس کا پہلا حصہ فیل ہو ایک بار دوسرا حصہ فائل ہو یہ بھی انہوں نے بتا دیا جیسے زیدن سم آبکر عالمہ زیدن زید نے جانا سمکر بکر نے سنا اب عالمہ فعل ہے زیدن فائل ہے زید نے جانا سمع آبکر بکر نے سنا اب ہم سمے ابکرون کے اندر دیکھتے ہیں کہ عالمہ زیدن میں شاید اوپر بھی بات ہو چکی ہے سم بکر نے سنا جی اب سننے کی نسبت کس کی طرف ہو رہی ہے زید بکر کی طرف ہو رہی ہے کہ بکر نے سنا تو لہٰذا جب سننے کی نسبت بکر کی طرف ہو رہی ہے تو بکر کیا بنا علی. مسند الہ مث بنا بکر کہ اس کیونکہ اس کی طرف نسبت ہو رہی ہے تو لہٰذا وہ مصنط علیہ بنا اب نسبت کس چیز کی ہو رہی ہے وہ سننے کی ہو رہی ہے سماعت کی نسبت ہو رہی ہے تو لہٰذا سمے آج و فعل ہے یہ کیا ہوا مستند ہوا کیونکہ اس کی نسبت کی گئی ہے بکر کی طرف تو بکر کیا ہے سننے والا ہے وہ مثند علیہ ہوا اور یہ سمعہ مستند ہوا جی سمے آ مثند فعل بکرون فائل مثل جملہ فیلیہ کے اندر جملہ فیلیہ وہ ہے جس کا پہلا حصہ کیا ہو فعل ہو اور دوسرا حصہ کیا ہو فائل ہو اور پہلا حصہ فعل جسے مستند کہتے ہیں یعنی اس کی نسبت کی جاتی ہے اور دوسرا حصہ فعال جس چیز کی طرف نسبت کی جاتی ہے وہ فائل ہوتا ہے مثن علیہ ہوتا ہے جیسے یہاں پر مثالوں میں علمہ ضعی الدن علمہ ہے فعل ہے ضعید الفائل ہے اور مسند علیہ ہے سمیہ بکرون سمیہ فعل ہے بکرون کیا ہے فائل ہے تو جملہ اسمیہ اور جملہ فیلیہ آپ لوگوں کو سمجھ میں آیا کسی کو سمجھ نہ آیا ہو تو بتائے جملہ اسمیہ اس کی تعریف اور جملہ فیلیہ اس کی تعریف اور ان دونوں کی مثالیں سمجھ میں آ سب کو مہیرہ ذل زبیل ارمان اقرا اقرا دیگر جتنے بھی موجود ہیں عامہ والے بالخصوص اور باقی لوگ بالعموم جو علماء اور ان سے سینئر نہ ہوں جی سب کو الحمدللہ جی تو یہاں پر یہ بات مکمل ہوئی کہ دوسرے حصے کو مسند جس کو فائل کہتے ہیں اب اس کے بعد انہوں نے مسند دلیہ اور مسند کی تعریف کی ہے جس کی ہم نے چٹنی بنا دی ہے اوپر اس کے بعد انہوں نے مسند دلے کی تعریف کی ہے اور مسند کی تعریف کی ہے اور اس کی ہم جی موٹے چلنے سے لے, ان کو ہم نے کیا کر دیا ہے پانی بنا دیا بالکل مسندلے دیکھیے جی مسن دلے کہتے ہیں وہ ہے جس کی طرف کسی عسم یا فعل کی نسبت کی جائے اور اس کو مبتدا اس لیے کہتے ہیں کہ اس سے جملے کی ابتدا ہوتی ہے مسن دلے وہ ہے کہ جس کی طرف کسی عسم یا فعل کی نسبت کی جائے بس مست دلے وہ ہے کہ جس کی طرف کسی اسم یا فعل کی نسبت کی جائے جیسے اوپر مثال تھی زعید العالم الضید کی طرف نسبت کی گئی تھی عالم اسم کی ٹھیک اور اسی کے ساتھ ہی تھا زعید العلم زعید المبتا تھا اسم تھا اور اس کی طرف نسبت کی گئی تھی عالمہ فعل کی تو یہاں پر انہوں نے لکھا ہے کہ جس کی طرف کسی اسم یا فعل کی نسبت کی جائے تو وہ کیا ہوتا ہے مستلیہ ہوتا ہے تو پھر اوپر اوپر ہم نے مبتدا بھی اسے کہا تھا تو اس کی وجہ بھی بتا رہے ہیں اور اس کو مبتدا اس لیے کہتے ہیں کہ اسے جملے کی ابتدا ہوتی ہے مستدلیہ کو کی ابتدا کیوں کہتے ہیں کہ جہاں پر مبتدا ہوگا یعنی جملہ اسمیہ کے اندر جب اسم پہلے ہوگا یعنی جملہ اسمیہ جب بھی ہوگا تو وہ کیا ہوگا مبتدا ہوگا پہلا حصہ ٹھیک اس کو مبتدا کیوں کہتے ہیں اس لیے کہ جملے کی ابتدا ہوتی ہے اسے مبتدا کہتے ہیں مبتدا ابتدا سے ہے شروع سے ہے مبتدا کہتے ہیں دوسری چیز مستند مستند وہ ہے جس کو دوسرے کی طرف نسبت کریں اور اس کو خبر اس لیے کہتے ہیں بس جس کو دوسرے کی طرف نسبت کریں خواہ وہ اسم ہو یا فعل ہو جیسے جس کو دوسرے کی طرف نسبت کریں جیسے عالمہ زیدن آبا کرکر اس طرح زعید العالمََََََََََََََََََََََََََََََ کے اندر بھی عالم اور عالمہ دونوں کیا ہیں ایک اسم ہے اور ایک فعل ہے عالم اسم تھا اس کو نسبت کیا گیا تھا اس کی طرف کیسے نہیں ہوگا مہیرہ جملہ فعلیہ کے اندر كيسا نہیں ہوگا مبتتا نہیں ایسا نہیں ہوگا صرف جملہ اسمیہ کے اندر ہوگا جو پہلے ایسا اس کو ہاں جی کیونکہ ابتدا کہاں سے ہوتی ہے شروع سے ہوتی ہے اور ابتدا جملہ اسمیہ کے اندر ہی ابتدا شروع سے یعنی اسم سے ہوتی ہے جملہ اسمیہ وہ ہوتا ہے کہ جس میں جس کا پہلا حصہ اسم ہو پہلا حصہ جس کا اسم ہوگا تو پہلا حصہ کیا ہوگا اسم ہوگا جب تو وہ مبتدا واقع ہوگا جملہ فیلیہ کے اندر تو پہلا حصہ اسم ہی نہیں ہوتا ہے وہ تو فیل ہوتا ہے اور فیل کیا ہوتا ہے وہ مستند الیہ نہیں ہوتا بلکہ مستند ہوتا ہے جی یہ صرف جملہ اسمیہ سے متعلقہ مبتدا ہونا اور مبتدا وہ ہے کہ جس سے جملہ شروع کیا جائے یعنی یہ مبتدا اسمیہ میں ہوگا فیلیا میں نہیں جی بالکل ایسا ہی ہوگا جملہ اسمیہ کے اندر ہی ابتدا ہوگی مبتدا ہوگی جملہ فیلیہ کے اندر مبتدا نہیں ہوگا جملہ فیلیہ کے اندر فعل اور فعل ہوتا ہے مستند اگرچہ وہاں پر بھی پایا جاتا ہے لیکن وہ فائل کی صورت میں پایا جاتا ہے اور جملہ اسمیہ کے اندر ہی مبتدا ہوگا اس لیے کہ مبتدا ابتدا سے ہے اور مبتدا صرف ہمیشہ اسم ہی ہوگی تو جب مبتدا ہمیشہ اسم ہی ہوگی صرف جملے کی ابتدا بھی ہوتی ہے تو لہٰذا وہ صرف اور صرف جملے اسمیہ میں ہی ہو سکتی ہے کسی اور میں نہیں جی دیکھیے مصند کہتے ہیں مصند وہ ہے کہ جس کو دوسرے کی طرف نسبت کریں خواہ وہ اسم ہو یا فعل ہو یہ انہوں نے نہیں لکھا لیکن ہم کہہ دیتے ہیں جیسے اوپر عالم اسم تھا اس کی نسبت کی گئی تھی زید کی طرف اور عالمہ فعل تھا اس کی نسبت کی گئی تھی زید کی طرف اور اس کو خبر اس لیے کہتے ہیں کہ یہ پہلے اسم کے حال کی خبر دیتا ہے یہ اسم سے متعلق ہے ٹھیک ہے اس کو خبر اس لیے کہتے ہیں کہ یہ کیا ہوتا ہے پہلے اسم کے حال کی خبر دیتا ہے جیسے زید العالمََََََََََ عالم خبر ہے تو یہ اس نے كیا خبر دی ہے زید كی كہ بھائی زید کے حال کی خبر دی ہے كہ وہ ایسا آدمی ہے کہ وہ جاننے والا ہے وہ عالم ہے ضعید الحالمُن ٹھیک اس كو خبر اس لیے كہتے ہیں كہ یہ خبر دیتا ہے آگے زعید العالمہ عالمہ فعل ہے وہ بھی مصند ہے اور وہ بھی خبر دے رہا ہے كہ اس كی زیدگی كہ زید كیا ہے جاننے والا ہے آپ تمام لوگوں کو جملہ اسمیہ اس کی تعریف جملہ فیلیا اس کی تعریف مستند اے اور مستند سمجھ میں آ گیا سب کو کہیں پر کسی کو کوئی بھی شک شبہ کوئی بات پوچھنی ہو تو پوچھے جلدی سے ایک ایک میسج سارے کہہ رہے تھے کہ سب کو سمجھ میں آیا یا نہیں ادھر ادھر ثقائب والے بھی جاگتے رہیں ساتھ ساتھ چلتے رہیں جی سب کو سمجھ میں آ گیا ہے جملہ اسمیہ اس کی تعریف اس کی مثال مبتدا کا مستند سے اور مثند علیہ سے کوئی تعلق نہیں کیا مطلب متعلق نہیں تعلق ہے کیوں نہیں مبتدا ہی تو مثند علیہ ہوتا ہے ٹھیک ہے جس نے وہ پوچھا تھا مبتدا مستند علیہ ہی ہوتا ہے جی آپ لوگوں کو سمجھ میں آ گیا تو اچھی بات ہے اس کے بعد یہ آگے ایک بات لکھ رہے ہیں کتاب میں دیکھیے اسم مسند اور مستند لہ دونوں ہو سکتا ہے جیسے ایک اسم اگر ہو تو وہ مسند اور مستند علیہ دونوں ہو سکتا ہے کیوں اس لیے کہ اگر وہ مبتدا ہوگا یعنی تو وہ کیا ہوگا مستند علیہ ہوگا جیسے زعید العالمن کے اندر ٹھیک اسم ہی ہے دونوں زعید بھی اسم ہی ہے اور عالمن یہ بھی اسم ہی ہے لیکن پہلا حصہ جو ہے وہ چونکہ مبتدا ہے ٹھیک ہے تو اس لیے وہ مستند ہو جائے گا اور دوسرا حصہ جو ہے وہ خبر ہے اس لیے وہ مستند ہوگا اس جس چیز کی نسبت کی جائے گی ہم یہ کیسے پہچانیں گے کہ مستند کیا ہے کیا ہے تو وہ جو وہی پہچانے کے ہم دیکھیں گے کس چیز کی نسبت ہو رہی ہے اور کس چیز کی طرف ہو رہی ہے جس چیز کی طرف ہو رہی ہوگی تو مستل ہوگا اور جس چیز کی نسبت کی جا رہی ہوگی تو وہ کیا ہوگا مستند اسم مسند اور مسن دونوں ہو سکتے ہیں جیسے زید الم ان کے اس میں زید اور عالم دونوں اسم ہیں ٹھیک ہے اور عالم کی نسبت زید کی طرف ہو رہی ہے اس لیے زید مسند لہ اور عالم مسند ہوا یہ انہی باتوں کی تقریر ہے اور وضاحت یہ لکھ رہے ہیں اور ہم نے آپ کو زبانی بتا دی ہیں ٹھیک ہے اسم مسند اور مستند لہ دونوں ہو سکتا ہے خبر ہوگا تو مسند ہوگا مبتدا ہوگا تو مستند لہ ہوگا کوئی پریشان تو نہیں ہو رہے کہ یار یہ کیا بار بار بات آ رہی ہے واپس مڑ مڑ کر تو ایک ہی بات ہے بار بار آپ کو بتا رہے ہیں کہ آپ مختلف اینگل سے اس کو سمجھیں اس سے مستند اور مستندل دونوں ہو سکتا ہے مبتدا ہوگا تو مستندل ہوگا خبر ہوگا تو کیا ہوگا مستند ہوگا اب آگے فیل کے بتا رہے ہیں فیل مستند ہوتا ہے مستندل نہیں ہو سکتا فول فیل ہمیشہ ہی مستند ہوگا بس فیل کی ہمیشہ میں نے آپ کو کہا ہے نا ہمیشہ کرنے والا تو فیل جو ہوتا ہے وہ کام ہوتا ہے ٹھیک ہے کرنے والا جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے فیل کی نسبت ہمیشہ دوسری کی طرف کی جاتی ہے اکرم ازعی دھن سمے اچھا عقل ضعید ال ضرب ضعید یہ ساری چیزیں جتنے بھی افعال ہیں ان کی نسبت کی جاتی ہے آگے فائل کی طرف کام کرنے والے کی طرف نسبت کی جاتی ہے خود یہ جو ہوتا ہے وہ مستند ہے کبھی بھی فیل نہیں ہو سکتا فیل ہمیشہ مستند ہی ہوگا اس کی اس کی ہی نسبت کی جاتی ہے کس کی طرف فائل کی طرف چاہے فائل کچھ بھی ہو جیسے زعید الََََََََََ عالمہ ٹھیک ہے اب نہیں فعل میشہ مصنظ ہوتا ہے مسند نہیں ہو سکتا زید العالمہ اور عالمہ دونوں مثالوں میں ٹھیک ہے زید العالمہ فعل ہے عالمہ فیل ہے پھر بھی اس کی نسبت یہ مستند ہی ہے اس کی نسبت زید کی طرف ہو رہی ہے عالمہ زید پھر بھی کیا ہے یہ عالمہ مصند ہی ہے کہ اس کی نسبت پھر بھی زید کی طرف کی جا رہی ہے اس طرح ہم ایک مثال لیتے ہیں اقلیٰ زعید الید نے کھایا اقلیٰ کی نسبت پھر بھی زید کی طرف ہو رہی ہے کہ زید نے کھایا ٹھیک ہے اقلیٰ نسبت کی جا رہی ہے اس کی تو یہ مصنط ہی ہے اکرم زید نے اکرام کیا تو اکرام کی نسبت پھر بھی زید کی طرف ہو رہی ہے پھر بھی یہ کیا ہے مصنط ہے ٹھیک ہے ضرب نے مارا تو ضرب کی نسبت پھر بھی زید کی طرف ہو رہی ہے لہٰذا ہمیشہ فعل مسند ہی ہوگا اسی کی نسبت کی جائے گی اس کی طرف یعنی فعل کی طرف کسی چیز کی نسبت نہیں ہوتی یعنی یہ مسند نہیں ہوتا فعل مستند ہوتا ہے مسند لے نہیں ہو سکتا ہوتا جیسے زیدن عالمہ اور عالمہ زیدن ان دونوں جملے میں عالمہ کی نسبت زید کی طرف ہی ہو رہی ہے اس لیے عالمہ مسند ہوا اور زید مسند علیہ یعنی اس کی طرف نسبت کی جا رہی ہے اور حرف نہ مسند ہوتا ہے نہ مسند علیہ چونکہ انہوں نے ساتھ میں اسم کی بھی بات کر لی ہے اور فعل کی بھی بات کر لی ہے تو تیسری ایک چیز بچی ہوئی تھی تو وہ بیچارہ حرف تو اس کا بتا دیا کہ وہ نہ مسند ہوتا ہے نہ مسند علیہ ہوتا ہے اس لیے کہ حرف کیا ہوتا ہے حرف وہ ہوتا ہے کہ جس کا کوئی معنی مطلب نہیں ہوتا جب تک اس کے ساتھ کوئی اور چیز نہ مل جائے کوئی دوسرا کلمہ نہ مل جائے یہاں تک آپ کا سبق مکمل ہو چکا جس کے معنی دوسرے کل میں کی ہاں بڑی بات ہے بھائی ماہرہ علم ٹھاٹے مار رہا ہے آپ نے تو حف کی تاریخ بھی کر ڈالی ہے آپ نے جی تو یہ ہو گیا کہ جملہ اس جملے کی اقسام جملہ خبریہ کی جو اقسام تھی جی جملہ خبریہ کی اقسام تھی نمبر ایک جملہ اسمیہ نمبر دو جملہ فعلیہ بس اور ان کے ذمن میں ساتھ میں دو باتیں بتا دی تھی کہ ایک مستند للیہ اور دوسرا مسند پھر آگے ایک اور وضاحت کر دی کہ بھائی یہ جو ہوتا ہے ہم کہ اسم جو ہوتا ہے مستند ہوتا ہے مستند بھی ہو سکتا ہے مسندلے بھی ہو سکتا ہے جبکہ جو فعل ہے وہ صرف اور صرف مستند ہوگا مسندلے نہیں ہوگا آگے میں آپ کو ایک چیز بتا رہا ہوں اور آپ کو آگے سبب بھی ملے گا اس کا وہ دیکھ لیجئے ترکیب کیسے ہوتی ہے اگر جملے کے اندر اگر ایک چیز ہے وہ یعنی فعل اور فائل آئے ہوئے ہیں تو اس کو ہم کیسے ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ فیل کیا ہے فائل کیا ہے اس کو ہم جملہ کیسے بنائیں گے اس کی ترکیب کیسے کریں گے ترکیب ایک چیز ہوتی ہے ترکیب ترکیب علم نحب ہوتا ہی ہے, یہی ہے ترکیب کا علم ہوتا ہے ٹھیک ہے نا کہ اس کے اندر ہم نے آخری لفظ کو آخری جملے کے عراب کو جاننا ہوتا ہے ٹھیک تو آپ نے پڑھا نا اس کو کہ علم نحو کی تعریف بھی پڑھی آپ نے فائدہ بھی پڑھا کہ انسان عربی زبان بولنے لکھنے ہر قسم کی غلطی سے محفوظ ہو جائے ٹھیک ہے یہ ساری چیزیں آپ پڑھ چکے ہیں اور علم نحب کی تعریف ہی یہی تھی کہ کہ جس میں کیا ہے اسم فیل حرف کو جوڑ کر جملہ بنانے کی ترکیب اور ہر کلمہ کے آخری حالت معلوم ہو جائے تو جملہ بنانے کی ترکیب اب ہم دیکھتے ہیں کہ ترکیب کیسے ہوتی ہے یہ ترکیب کے طریقے بتا رہے ہیں اس کے مطابق آپ نے ترکیب کرنی ہوگی سب اپنا دماغ دل کان سب کھول کر سنیے ترکیب جملہ اسمیہ کی ترکیب اس طرح ہوتی ہے جملہ اسمیہ کی ترکیب اس طرح ہوتی ہے کیسے ہوتی ہے سعید العالمن یہ جو یہ کون سا جملہ ہے جی زیدن عالمن؟ جلدی سے بتائیے کوئی بھی زیدن عالمن کون سا جملہ ہے ماشاء اللہ نے بتایا کہ جملہ اسمیہ ہے جی اور اوروں نے بتايا جزاک اللہ ماشاء اللہ بہت ساروں نے بتا دیا ہے بھی جاگ رہے ہیں تو یہ جملہ اسمیہ ہے کوئی بتا سکتا ہے يہ جملہ اسمیہ کیوں ہے کون پہلے بتائے گا جی نور اسلام نمبر لے گئے کہ کا پہلا حصہ کیا ہے اسم ہے ماشاءاللہ اللہ جزاک اللہ پھر ادھر ادھر کی باتیں کر رہے ہو جس کا پہلا حصہ اسم بس جملہ اسمیہ کی تعریف ہوئی ہے کہ جس کا پہلا حصہ اسم ہو تو وہ کیا ہے جملہ اسمیہ ہے جی تو زعید ضعید یہاں پر کیا ہے زید العالمن کے اندر زید کیا ہے پہلا حصہ ہے اور یہ کیا ہے اس سے میں تمہیں پتہ چل گیا کہ یہ کیا ہے جملہ اسمیہ ہے اور زعید العلم تو جملہ اسمیا کے اندر کیا ہوتا ہے ایک مبتدا ہوتی ہے اور ایک خبر ہوتی ہے ٹھیک ہے تو اب کون بتائے گا کہ یہاں پر مسندلے کیا ہے زعید العالمن کے اندر مسندلے کیا ہے کمال کمال اقرا ایکرا بتا رہے ہیں کہ بھائی مست دلے یہاں پر زید ہے تو کوئی انسپیک والا بتا دے کہ یہ زید کیوں مستندلے ہے زید مصنلے کیوں ہے ہم. جی مہیرہ نے بتایا کہ مہیرہ ہی ہیں جی مہیرہ نے بتایا کہ زید مستند اس لیے ہے کہ علم کی نسبت اس کی طرف ہو رہی ہے ماشاءاللہ جو تو زئید العالمن ان کے اندر یہ ایک جملہ اسمیہ ہے اس لیے کہ اس کا پہلا حصہ اسم ہے اور زئی یہاں پر مسند دل ہے اس لیے کہ علم کی نسبت اس کی طرف ہو رہی ہے اور مصن دل ہمیشہ جملہ اسمیہ کے اندر جو مصنف علیہ ہوگا اس کو کیا کہتے ہیں مبتدا کہتے ہیں اس لیے کہ اس سے جملہ کی ابتدا ہوتی ہے تو اب دیکھیے زعی دن ضعید العالمن اس کی ہم ترکیب کرتے ہیں زئی مبتدا عالم خبر زئی مبتدا عالم خبر غور سے سنگیے یہ کل آپ سے سنوں گا میں پیر وال نہیں منگل والے دن اللہ میں آگے والے جو ترکیبیں آنے والی ہیں ان وہ کیا ہے ساری آپ سے سنوں گا جی ضعید العالمنض المبت عالم خبر ضعید المبتا مسند علیہ ٹھیک عالم خبر مسند مسند کیا ہوتی ہے خبر خبر مستند ہوتی ہے ٹھیک ضعید العلمضعید المبتدا عالم خبر ترکیب ایسے ہوگی اگر کوئی بندہ کہے کہ زعد العلمن کی ترکیب کرو تو آپ نے ترکیب کیسے کریں گے زعید المبتا عالم خبر مبتدہ خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریا ہوا مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریا ہوا ضعید المبت عالم خبر مبتدا اور خبر دونوں مل کر جملہ اسمیہ خبریا ہوا اس لیے کہ جملہ ہوتا وہی ہے جو دو یا زیادہ کلموں سے مل کر بنے تو دو کلموں کو مل کر جملہ بنے گا جملہ کون سا بنے گا وہ ہم نے بتانا ہے کہ جملے کے اندر اگر اسم ہے پہلا حصہ اسم ہے تو پھر وہ جملہ اسمیہ ہوگا اگر پہلا حصہ فیل ہے تو ہم کہیں گے کہ جملہ فیلیا بن گیا آپ لوگوں کو اس کی ترکیب سمجھ میں آئی کہ ضعید العالم الضعید المبتا عالم خبر مبتدا اور خبر مل کر دونوں جملہ اسمیہ خبریہ ہوا پوری بات کرنی ہے پہلے ہم نے شروع سے جانا ہے کہ جملہ اسمیہ اس لیے کہ پہلا ایسا ہے پھر خبریہ جملہ اسمیہ خبریہ بنا اس لئے کہ خبریہ کی قسم میں سے ہے زعید المبتہ عالم خبر مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا سب کو سمجھ میں آئی عامہ والے بالخصوص جی یہ ہوگا ترکیب کا طریقہ ضعید یعنی جملہ اسمیہ کی ترکیب کا طریقہ یہ ہوگا زعید المبت ٹھیک ہے زیدن المبتا اور عالم خبر مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا اس کے بعد جملہ فعلیہ کی ترکیب کا بتاتے ہیں اور جملہ فعلیہ کی ترکیب اس طرح ہوگی عالم زعید عالم زعید اب بتائیے جی عالم زعید یہ کون سا جملہ ہے جلدی سے بتائیے عالم زیدن کون سا جملہ ہے مہیرہ کیا کہہ رہے ہو جی یہ جملہ فعلیہ ہے اب بتاؤ مہیرہ کیوں جملہ فعلیہ ہے یہ یہ جملہ فعلیہ کیوں ہے اس کا پہلا حصہ جو ہے وہ فعل ہے ٹھیک ہے پہلا حصہ پہلا لفظ نہیں پہلا حصہ پہلا کلمہ اس کا فعل ہے تو اس لیے یہ جملہ فعلیہ ہے اور فعل جو ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے مسند ہوتا ہے مستند نہیں ہوتا دیکھیے ترکیب کے اندر جملہ فیلیہ کی ترکیب اس طرح ہوتی ہے عالمہ زیدن جیسے عالمہ فعل زیدن فائل فعل فائل مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا عالمہ فعل زیدن فائل ٹھیک ہے فعل اور فائل دونوں مل کر جملہ فعلیا اس لیے کہ یہ پہلا حصہ فعل تھا اس لیے یہ جملہ فیلیہ ہوا اور خبریہ کہیں گے اس لیے کہ یہ دونوں خبریہ کی اقسام میں سے جملہ اسمیہ بھی خبریہ کی قسم ہے اور جملہ فیلیہ بھی کس کی قسم ہے جملہ خبریہ کی ہی قسم ہے جملہ فیلیہ بھی ٹھیک ہے ضعید الَ عالمہ زعید العلمہ فعل ضعید الفائل فعل, فعل فعل مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوئے وائس اوکے جی زعید العلمہ زعید العلمِ فعل ضعید الفائل فیل فعال مل کر جملہ پھیلیا خبریہ ہوا نور اسلام ہیں سکائب پہ ان سے سوال ہے عالم زیدن عالم زیدن کے اندر مصنط کیا ہے اور کوئی بھی نہیں بتائے گا نہ ان سپیک والے نہ ثقائب والے صرف نور اسلام سے سوال ہے عالمہ زیدن کے اندر مصنط کیا ہے جی عالمہ یہ بتا رہے ہیں جی کہ عالمہ زعید کے اندر عالمہ جو ہے وہ کیا ہے مستند ہے ٹھیک ہے یہ کیوں کر مستند ہے آپ بتائیے جی زل زبیل آپ بتائیے یہ مستند کیوں ہے عالمہ زل موجود چلیے مہیرہ آپ بتا دیجیے زلزبیل کو رہنے دیں زلزبیل نے بتا دی حضرت وائس نہیں تھی ابھی بتا دیں رہنے دیں سوال یہ ہے آپ سے پہلے پوچھا تھا کہ عالمہ زید ان کے اندر مستنط کیا ہے تو نور اسلام نے بتایا ہے کہ اس کے اندر مسنت جو ہے وہ عالمہ ہے تو آپ بتائیں کہ عالمہ مسنت کیوں ہے عالمہ ईद के अंदर हालेमा अगर मुस्ंद है तो ये क्यों मुस्ंद है जी जल्दी से وہ ٹھیک ہے فعل ہے تو مستند ہے مستند کیوں ہے مستند کی تعریف کیا ہے مستند کی تعریف بتائیے نا پھر کہ مستند کسے کہتے ہیں یہ مصند کیوں ہے ہاں یہ مستند اس لیے ہے کہ اس کی نسبت کی گئی ہے کس کی طرف نسبت کی گئی ہے زید کی طرف نسبت کی گئی ہے اس لیے یہ مستند ہے فعل مستند ہوتا ہے اس لیے کہ اس کی نسبت کی جاتی ہے فائل کی طرف ٹھیک ہے نا اب زید کی طرف یہاں پر علم کی نسبت کی جا رہی ہے تو لہٰذا یہ ان ہوا ٹھیک ہے تو اب جملہ فعلیہ کی ترکیب اس طرح کریں گے علم زعید علم فعل زعید الفائل فعل فعال مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا سب کو سمجھ میں آ آپ لوگوں کو جملہ اسمی اور جملہ فعلیہ کی ترکیب کرنے کا طریقہ مہیرہ کو سمجھ میں آ ہے جملہ اسمی اور جملہ فعلیہ دونوں کی ترکیب کرنے کا طریقہ اور جی حسبی ربی کو بھی سمجھ میں آ گیا اکرا اقرا کو بھی سمجھ میں آ گیا میرہ کو بھی الحمدللہ الحمدللہ الحمد للہ الحمد حضل ضویر سمجھ میں نہیں آیا آپ کو اگر سمجھ میں نہیں آیا تو تو بھی بتائیں سمجھ میں آ گیا جی تو بس اتنا یاد رکھیں کہ جملہ اسمیہ کے اندر یہ ہوگا کہ پہلا حصہ یعنی زعید المبتہ جیسے مثلا زعید العالم کی ترکیب اس طرح کریں گے زعید المبتدا عالم خبر مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا اور جملہ فعلیہ کی ترکیب اس طرح کریں گے نہیں ہوگی انشاءاللہ اللہ دور ہو جائے گی جملہ فعلیہ کی ترکیب اس طرح ہوتی ہے عالمہ فعل زعید الفائل جملہ فعل فعال مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا ٹھیک ہے تو یہ آگے جو آگے آگے جملے آ رہے ہیں ترکیب کرو ٹھیک ہے تو یہ آگے جو ترکیب کرو ہے الطعام و حاضر الما اباردن ال حاکم جلاسا زیدن، آمرون شریب ہند شریبت ہند اقلا خالد ال نثار ان جملوں کی ترکیب آپ لوگوں نے کر کے آنی ہے یہ بھی بتانا ہے کہ کون سے جملے اسمیہ ہیں کون سے پھیلیاں ہیں تو پھر ہر وہ بھی پہلے تعین ہو کہ جملہ اسمیہ کون سا ہے جملہ فیلیہ کون سا ہے مستند کیا ہے مستند کیا, کیا ہے ٹھیک ہے تو ترکیب کیسے ہوگی کیسے کیسے کرنی ہے تو وہ ساری ان میں فٹ کرنی ہے یا تب فٹ کر سکیں گے تب آپ کے جب یہ آپ کو پہلے والا پورا سبق یاد ہوگا تو آج آج کا جو سبق ہم نے پڑھا ہے جملہ خبریہ کی دو قسمیں پڑھی ہیں جملہ خبریہ کی دو قسمیں ہیں نمبر ایک جملہ اسمیہ نمبر دو جملہ فیلیا بس یہ آج کا سبق تھا آپ کا جملہ اسمیہ وہ ہوتا ہے کہ جس کا پہلا حصہ اسم ہو دوسرا اسم ہو یا پھیلا ہو جیسے بھی ہو ٹھیک اسم یہ دو ہیں پہلا اسم جو ہوتا ہے اسے مستندلیہ کہتے ہیں اور اسے مبتلا بھی کہتے ہیں دوسرا حصہ خبر ہوتا ہے اسے مستند کہتے ہیں جملہ فیلیہ وہ ہوتا ہے کہ جس کا پہلا حصہ فیل ہو دوسرا حصہ فائل ہو جیسے عالم مزاحدن سمع آبا کرن ٹھیک اس کا پہلا حصہ جو ہوتا ہے وہ مستند ہوتا ہے جو فیل ہوتا ہے دوسرا حصہ فائل ہوتا ہے وہ مستند ہوتا ہے پھر آگے مستند مستند اسے کہتے ہیں کہ جس چیز کی نسبت کی جائے اور مستند اسے کہتے ہیں کہ جس کی طرف نسبت کی جائے اس کی مثال میں نے آپ کو عام اردو کے اندر بھی دی عربی کے اندر بھی ساری بات آپ کو سمجھا دی ہے ٹھیک پھر آگے انہوں نے بتایا کہ بھائی اسم جو ہوتا ہے وہ مسند بھی ہو سکتا ہے مصند علیہ بھی ہو سکتا ہے مستند بھی ہو سکتا ہے جیسے مبتدا ٹھیک ہے زیدن اور مسند بھی ہو سکتا ہے جیسے عالم ہم عالم زیدن عالم جی آگے پھر ترکیب کا طریقہ بتایا زیدن عالم جملہ اسمیز کی ترکیب ایسی ہوگی زعید المبتدا عالم خبر جی جی کر دیتا ہوں کر دیتا ہوں ترجمہ کر دیتا ہوں میں جملوں کا تو زیدن العالم زیدن المتدع عالم خبر متحدہ خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ اور آگے جملہ فیلیہ کی ترکیب اس طرح ہوگی کہ عالمہ زعد العلمہ زیدن الفعل فعل فعل مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا جملہ اسمیہ خبریہ اور جملہ فعلیہ خبریہ آگے الفاظ ہیں جو جملے ہیں ان کو آپ نے ترکیب کر کے آنی ہے ترجمہ میں کر دیتا ہوں کہ ترجمہ آپ کیسے کریں گے ترجمہ کیا ہے اب تو اب تعام و حاضر ان کھانے کو کہتے ہیں کھانا پورا مکمل کھانا جو ہوتا ہے سالن روٹی سب کچھ اور توام و حاضر کھانا حاضر ہے ٹھیک ہے اور تعام و حاضر کھانا حاضر ہے ٹھیک ہے کھانا تشریف لا چکا ہے کھانا حاضر ہے الما و باردُن الما و پانی باردُن ٹھنڈا پانی کیا هي؟ هي. ہے ٹھنڈا حاكم. ہے ٹھیک ال انسان و حاکم ان انسان ہے اگر انسان و حاکم انسان فیصلہ کرنے والا ہے کہہ دیں لیکن آپ یوں ہی کہہ دیں انسان حاکم ہے ٹھیک ہے حبس زیدن ہم نہیں حبا صاحب جلاس زعید جلاس زیدن زید بیٹھا ٹھیک ہے زید نے تشریف رکھی بیٹھا جلاسا کا معنی ہے بیٹھنے کے جی ایک منٹ جلاس زیدن زید بیٹھا ٹھیک ہم ایک منٹ یار کیا کہہ رہے ہیں ہاں جی جلاد ان سید بیٹھا زہاب امر امر چلا گیا ٹھیک امر گیا زہابا جانے کے معنی میں شریبت ہند ہند شریبت ہند ٹھیک ہے ہند ہند نے پیا ویسے اس کو ہونا چاہیے شریبت ہندتن وغیرہ بر شربت ہند ہندا نے پیا ٹھیک شریبت ہند نام ہے عورت تو اس لیے اس کے لیے کیا ہے منسلہ شربت ہند ہندا نے پیا شربک مانا پینا اکالہ خالدن ٹھیک ہے خالد نے کھایا نسر بکرون بکر نے کیا کیا ہے مدد کی نسرا معنیٰ ہے مدد کرنا اکالہ خالد نے کھایا نسرا بکر نے کیا, کیا؟ کی کی آپ تو کہہ رہے ہیں این اونیسٹ کو کہ آپ کھائیے تو یہ کہہ رہے ہیں کتاب بلے کے اقال خالد کے خالد نے کھایا جی شروع سے دیکھیے دوبارہ سے ترجمے کو اتعام و کھانا حاضر ہے تو کھانا حاضرن حاضر الما او پانی باردن ٹھنڈا پانی ٹھنڈا ہے ال انسان انسان حاکم انسان حاکم ہے جلس س زید ال سا مانا ہے بیٹھنا زید ہے زید بیٹھا ذہبہ ذہب عمر ذہبہ مانا جانا جی جی ثقائب آواز آ رہی ہے لوگوں کو سکائب والوں کو آواز آ رہی ہے بڑی اچھی بات ہے نو لکھ کے پھر خاموش بیٹھ بیٹھ گئے جی ذہاب آمرون امر گیا ٹھیک ہے ذہابہ نمانہ جانا آمرون عامر شریبت ہند الشربہ ہندن. ہندن. کا معنی ہے پینا شریبت ہند الہندا نے پیا اکالہ معنی ہے کھانا اکال خالد الخالد نے کھایا نثر بکرون نثر معنی ہے مدد کرنا بکر نے کیا کی مدد کی یہ ہے آج کا سبق ہم نے ایک نہیں دو نہیں پانچ نہیں دس نہیں پندرہ منٹ ہم نے اپنے ٹائم سے اوپر لگایا. اس لیے کہ یہ دن ہے چھٹی کا دن ہے اور ہم نے کھل کر پڑھایا ہے آپ لوگوں کو اس لیے کہ آپ لوگ یاد کرتے ہیں تھوڑا سا شاید آپ کو لمبا لگے گا سبق لیکن کچھ بھی نہیں آپ نے صرف اور صرف جملہ خبری ہے دو قسمیں پڑھی ہیں ایک نمبر ایک جملہ اس اور نمبر دو جملہ پھیلیا اور یہ تو آپ کو اگر لمبا لگ بھی رہا تو لگتا رہے کہ اس لیے کہ پچھلے دو دنوں سے آپ نے کوئی سبق نہیں پڑھا اب شروع سے علم النحب سے لے کر تعریف موضوع غرض وغیرہ پھر مفرت کی اقسام اسم فیل حرف پھر اسم کی اقسام فعل کی اقسام حرف کی تعریف اس کی اقسام پھر آگے مرکب مرکب کی تعریف مرکب کی اقسام مفید غیر مفید پھر مرکب مفید کی اقسام یعنی جملہ کی کہ جملہ اسمیہ اور جملہ خبریہ یہ پورے طریقے سے یہاں تک جو آج تک اسباق ہو چکے ہیں بالکل اذبر یاد ہونے چاہیے جی مہیرہ آپ کو آواز سنائی دے رہی ہے جی انسپیک اسپیک وائس اوکے جی تو آج تک جتنے بھی اسباق ہوئے ہیں سب کو اذبر یاد ہوں اور ترکیب ان جملوں کی جن کے میں نے ترجمہ کیا ہے سب نے ترکیب کر کے آنی ہے کل اور پرسوں دو دن آپ کی چھٹی ہے میری طرف سے ٹھیک ہے نا سب نے ان اللہ تعالیٰ دعا میں ضرور یاد رکھیے گا اللہ تعالیٰ ہم سب کے حامی و ناصر ہوں باخر تعالانہ الحمد للہ رب العالمین کسی کو کوئی بات بری بری لگی ہو تو معذرت السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ